لیکن جی چاہتا ہے کہ چند فتح بند اشار بھی آپ کی خدمت پیش کروں ہم نے آئے سرزمین خواب و خیال ہم نے آئے سرزمین خواب و خیال تجھ سے رکھا ہے شوق کو پرحال تجھ سے رکھا ہے شوق کو پرحال خطن جاں تیرے غزالوں کو خطن جاں تیرے غزالوں کو ہم نے جانے غزل بنایا ہے تو تنے جا تیرے غزالوں کو ہم نے جانے غزل بنایا ہے ہم نے دکھ سہ کے تیرے لمحوں کو ہم نے دکھ سہ کے تیرے لمحوں کو جعویدانِ غزل بنایا ہم نے دکھ سہ کے تیرے لمحوں کو جعویدانِ غزل بن ذکر سے ہم تیرے حسینوں کے ذکر سے ہم تیرے حسینوں کے شوق گفتار و خوش کلام ہوئے ذکر سے ذکر سے ہم تیرے حسینوں کے شوق گفتار و خوش کلام ہوئے تیری گلیوں میں ہو کے ہم بدنام تیری گلیوں میں ہو کے ہم بدنام کتنے شہروں میں نے ایک نام ہوئے تیری گلیوں میں ہو کے ہم بدنام کتنے شہروں میں نے ایک نام ہوئے ذکر سے ہم تیرے حسینوں کے شوق و خوش کلام ہوئے تیری گلیوں میں ہو کے ہم بدنام تری گلیوں میں ہو کے ہم بدنام کتنے حسن فردا کے خواب دیکھے ہیں شوق نے تیری خواب گاہوں میں حسن فردا کے خواب دیکھے ہیں شوق نے, نے تیری خواب گاہوں میں ہم نے اپنا سوراخا ہے ہم نے اپنا سوراخ پایا ہے تیری گلیوں میں تیری راہوں میں ہم نے اپنا سوراخ پائے تیرے صحرا بھی پُر بہار رہے تیرے صحرا بھی پُر بہار رہے غنچا خیز و شگوفا کار رہے تیرے صحرا بھی پُر بہار رہے غنچا خیز و شگوفا رہے <م original> دل بدل ربتے جا رہے تھی بدل دل بدل ربتے جا رہے سے جانسار رہے دل بدل ربتے, ربتے جا رہے تجھے سہ بسف تیرے جان سار رہے ہر فسانہ بہم کہا جائے ہر فسانہ بہم کہا جائے میں جو بولوں تو ہم کہا جائے ہر فسانا وہ ہم کہاں جائے میں جو بولوں تو ہم کہاں جائیں